خدا کی قسم ہم نی تم سے پہلے کتن امتوں کی طرف رسول بھیجے تشتان نی ان کے کوتک برائی امال ان کی انکھوں میں بھلے کر دکھائے تو آج وہی ان کا رف ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے